رکھو چکم نہ ہملی بانی ہو نہ اور دو دو امام تقیف تھے ای آم مستحق ہوئی پکار دے یادار پکار دے سب کی ذکر اندر آدی بکار ذکر مسلم بار و کریشی نہمجس بار کیری بھم بان سیکار مقصد اندار دی. ما بے ان اللہ کی حسنا جو بیرین دے لڑکی شی نے پٹھے شی ناوی مقصد اسلحراور زما پر ہر قسم تکلیف اسلحم يا حدثنا ماعمر بن ابي الارقم قال <سؤال> زيد بن خباب عن كامل ابن ابي العلاء قال روى عطاء حدثنا زيد بن هذا جيد ما كتبته بواسطواي ورواه هذا حديث وكان ابي